ان تم ال تم غالب ہو گے تمہاری بات چلے گی تم جس دین کے دائیں ہو جس دین کی طرف لوگ کو بلاتے ہو وہ چھا جائے گا باقی ادیان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند ہو جائے گا قرآن کا دستور طے ہو جائے گا یہ وہ کتاب ہے جس سے جس پر مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں گزاریں گے یہ سب کچھ ہو جائے گا اگر ایک صرف شرط ہے اللہ کہتے ہیں میری وہ تم پوری کر دو ان کو تم مکمنی حقیقی معنوں میں مومن ہو جاؤ حقیقی معنوں میں ایمان لے آؤ اس کا مطلب ہم اس کو ریورس ری ایکشن کہتے ہیں اگر آپ اس کو اسی طرف سے دیکھیں گے اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو اللہ نے کہا تھا کہ ہو جائے گا اللہ نے کہا کہ انتم تم تم لوگ غالب ہو جاؤ تو تمہارا سکہ رواں ہو جائے گا دنیا میں تمہاری بات چلے گی اور تمہارا وقال اور تمہاری عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی اگر ایسا نہیں ہوا فرض کیجئے میں اور آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ایسا نہیں ہے تو خود بخود اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شرط پوری نہیں ہے کیونکہ شرط ہے تو سانس لگائی گئی ہے ان کو عربی اتنی عربی تو یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی کہ یہ تو کہائی اگر کے معاملے اگر تم یہ چیز پوری کرو یا تم ایمان کی شرط پوری کرو اور ہم تمہارے غلبے کی شرط پوری کر دیں گے ہم تمہاری عزت کی شرط پوری کر دیں گے ہم تمہارے پرچم کے پوری دنیا پر گہرانے کی شرط پوری کر دیں گے تم ایمان کی شرط پوری کرو اب ایمان کیسا اس کے نکایت کا پرانے بات کی آمن بھی ایمان کے لیے معیار صحابہ کے ایمان کو کھڑا کیا اس مقدس جواد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار ہے لیکن دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کارنامہ ہوتا اور اگر دنیا اس کو جانتی ہے تو اپنے اس کارنامے یا اپنی اس پروڈکٹ کی وجہ سے جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدارس تو تھے نہیں صرف کے چبوترے پہ چند غریب و تیار صحابہ رہتے تھے وہ کوئی پراپر مدرسہ تو نہیں تھا ایک ایک جن کا گھر نہ ہو کے رہنے کی ایک جگہ تو تھی تو خانقاہیں نہیں تھیں اسلامی جماعتیں نہیں تھیں تصنیف و تعلیف کی کوئی سرگرمی نہیں تھی لائبریریز نہیں تھی جو بھی آج دینی خدمت کے لیے جو شکلیں اور رستے ہیں ذریعے ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی قرآن پاک اس طرح مصحف کی شکل میں یوں یکجا ہو کر ہر ایک کے پاس ایک پورا نسخہ ہو ایسا نہیں تھا کسی نے صحیح طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عمل کو جہاں قرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن انہوں نے ایک خاص انداز کے اندر اس کو اکھٹا کیا تو اگر آپ سب سے پوچھا جائے جتنے لوگ بھی یہاں پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب تو کوئی لکھی نہیں قرآن تو اللہ کا کلام ہے جو ان کے اوپر اترا انہوں نے خود تو نہیں لکھا انہوں نے کوئی یونیورسٹی یا مدرسہ اس معنی کے اندر بنایا نہیں اور کوئی اور ایسا مرکز نظر نہیں آتا تو اگر کوئی یہ پوچھے کوئی یہ پوچھے کہ انہوں نے کیا چھوڑا جو ان کی محنت کی پروڈکٹ کہلائے جو ان کی محنت کر دیجیے میں یہ اس کا خلاصہ تھا تو لا بہادہ آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ صحابہ کی جواب چھوڑ وہی ان کی تصنیف بھی تھی اور وہی ان کی تعلیف بھی تھی وہی ان کا مدرسہ بھی تھا وہی ان کی تنخواہ بھی تھی وہی ان کی جماعت بھی تھی وہی ان کی تنظیم بھی تھی یہی افراد اس کا خلاصہ تھا ساری ہے نا ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ اللہ چبر شاہوں کو اس جیسا ایمان مطلوب ہو تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ ان جیسا ایمان پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں اس پر ہی آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ صحابہ کے ایمان کے بنیادی اجزاء کیا تھا اور وہ کون سی چیزیں کہ اگر وہ پیدا کر دی جائیں تو ایمان کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے جس پر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ انتبال تم غالب ہو جاؤ اگر تم یہ شرط پوری کرو اس میں پہلی چیز جو حضرات صحابہ کی شخصیات میں آپ کو نظر آئی ہے وہ یہ تھی کہ ان کے نفوس کا تسکیہ ہوا ہوا تزکیہ لفظ تو آپ سمجھتے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے مقاصد میں سے بیسر کے مقاصد میں سے ایک ہے چار مقاصد میں سے یعنی وہ صاف لوگ پاک لوگ ان کے عقائد شرط کی گندگیوں سے پاک ہیں غیر اللہ پر اعتبار سے پاک ہے کسی قسم کی بھی ان کی نگاہ اللہ جلشانوں کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتی اور دوسرا ان کے اخلاق پاک ایک عقائد پاک دوسرا اخلاق پاک اخلاق کے پاک ہونے کا کیا مطلب جھوٹے نہیں تھے خائم نہیں تھے خیانت کرنے والے نہیں تھے اور صبرے نہیں تھے ناشکرے نہیں تھے اور ان میں شرک و حیات تھی ثقافت تھی توکل تھا جو اچھی صفات ہے وہ تھی اور جو اخلاق کی گندگیاں ہیں وہ ساری نہیں تھیں اس چیز کو تذکیات ہے جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں کہ اس کا عقیدہ خالص اللہ جل شاہ لحم پر اعتماد اور یقین والا ہو حقیقی معنوں میں اس کو توحید کی حقیقت معلوم ہوں. شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو کوئی شاعرہ کی شرط کا اس کی زندگی میں نہ ہو اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اخلاق پاک ہوں اس کے جذبات اس کی کنٹرول میں وہ اپنے جذبات کی رو میں بیٹھ کر عمل کرنے والا نہ ہو بلکہ وہ اس کے نفس کی باغیں شریعت متحرہ کے ہاتھ میں جہاں شریعت کہے کہ چھوڑ دو وہاں وہ چھوڑ دے اور جہاں کہا جائے کہ سخت ہو جاؤ تو وہ سخت ہو جائے جہاں کہا جائے کہ نرم ہو جاؤ تو وہ نرم ہو جائے جو چیز اس کی آنکھوں کو جو حکم ہے وہ اس کے مطابق استعمال ہو رہی ہوں اس کے کان اس کے جسم کے سارے آزاد تو یہ پہلی چیز سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم مومن کہلانے کے قابل صاحب ایمان کہلا سکیں یہ پہلی چیز اس پر یہ دعوت فکر ہے آپ کو کہ آپ اس پہ سوچیے اور غور کیجئے اور پھر اس کا اس کا رستہ سوچیں کہ وہ پیدا کیسے ہوگی اگر آپ اسے پوچھیں کہ یہ صفات پیدا کیسے ہوگی تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں اور جو میں نے آج تک پڑھا ہے میں اس کی روشنی میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ کتابیں پڑھ کے پیدا نہیں کریں آپ کو میں سچائی پر ایک کتاب و سکھ پڑھا دوں یا صداقت کے افواف پڑھا دوں ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے تو اس کے پڑھتے ہی آپ سچے نہیں ہو جائیں ساد قون نہیں ہوں گے اسی طرح آپ کو امانت کے اوپر میں ساری آیات بتا دوں اور ساری احادیث بتا دوں تو اس سے کوئی خالی فوراً قیادت کرنا چھوڑ نہیں دے گا علم اس کو ہو جائے گا میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اس وقت میرا اور آپ کا جتنا علم ہے جتنا بھی کیا ہمارا اس پہ عمل ہے تو یقین ہمارا جوابوں کا عمل نہیں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف علم سے عمل خود بخود نہیں آتا عمل کی الگ سے محنت کرنی, کرنی پڑتی ہے جیسے علم کی محنت کرنی پڑتی ہے اس سے علم آتا ہے پھر عمل کی محنت کرنی پڑتی ہے جس سے عمل آتا ہے مصل میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کون جماعت سے نماز کی فرضیت سے نواقعی کون ایسا بیٹھا ہے جس کو یہ نہیں پتہ کہ مسلمان مردوں پر دن میں پانچ دفعہ جماعت کے ساتھ نواز فرض فرض اہم ہے یقیناً سب کو ختم علم ہے لیکن عمل کتنا ہے اس کے اوپر وہ ہم میں سے ارشد سب کی حالت جانتا ہے ہم میں سے کس کو تہجد کی فضیلت معلوم نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم نہیں ہے کہ آپ پر تو تحجد بعض الماء کے نزدیک فرض ہم بھی آپ پر فرض ہیں تو ہمیں بھی معلوم ہے اس کا ثواب بھی معلوم ہے اس کی چیزیں معلوم ہیں ہم کتنا کر پاتے ہیں ہمیں ہم قرآن پاک سے کتنے تعلق کے مدعی ہیں لیکن اس قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے عمل تلاوت کا کتنا ہے سمجھنے کا کتنا ہے عمل کرنے کا کتنا ہے اور اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنے کا کتنا ہے یہ کم سے کم پانچ حقوق ہیں قرآن پاک کم سے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور بیان کیے جا سکتے ہیں اس کی اختصاد کیا جائے اس طرح پانچ جملوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلا حقی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے گا قرآن شریف کا احترام ہو تقاص دوسرا اس کا دوسرا حق دوسرا حقیق یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے گا تلاوت صحیح کی جائے گی عربی میں کی جائے قرآن کے جو اپنے حروف ہیں جو اس کے مخارج ہیں جو اس کی تجویز ہے جو اس کی قرآت ہے اس کے مطابق پڑھا جائے گا قرآن کو پنجابی میں یا کشتوں میں یا بلوچی میں نہیں پڑھا جائے گا عربی میں پڑھا جائے گا یہ دوسرا حق تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے گا اللہ کیا فرمائے جس سے قرآن معاشرے میں کافی تو دیکھیں ہم جانتے ہیں اس بات کو لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہے. تو رض میں یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تزکیہ کیسے ہوگا اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو تزکیہ شدہ لوگوں کی صحبت چاہیے ہوگی آپ ڈھونڈیے جیسے آپ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں جیسے آپ وکیل ڈھونڈتے ہیں جیسے آپ دیگر اپنی ضرورت کے لوگ ڈھونڈتے ہیں اگر گھر بنانا ہو تو کوئی انجینئر ڈھونڈتے ہیں کوئی ٹھیکیدار ڈھونڈتے ہیں اب ایسے لوگ اپنے معاشرے میں تلاش کریں جن پر آپ کو یہ اعتماد ہو جن کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہو کہ یہ تسکیہ شدہ لوگ ہیں انہوں نے تذکیے پر محنت کی ہے ان کے اخلاق صورے ہوئے ہیں یہ سچے لوگ ہیں ان کے عقائد درست ہیں ان میں امانت ہے ان میں دیگر چیزیں درست ہیں دین کا فہم درست ہے قرآن سنت سے تعلق درست ہے آپ کو ان کی صحبت چاہیے ان کے ساتھ جو شوق گزاریں اور ان کے طرز عمل کا معائنہ کریں دیکھیں غور کریں یہ رنگ ہے آہستہ آہستہ آپ کے اوپر چڑھے گا جیسے وہ مشہور مثال ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو اگر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ سکتا ہے تو ایک انسان کو دیکھ کر دوسرا انسان نہیں رنگ پکڑ سکتا پرانی اللہ, اللہ کا رنگ سر اللہ کا اور اللہ سے رنگ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے تو سب اللہ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک رنگ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے رنگ کے اندر رنگا ہوا ہے اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عربی کے اندر کہتے ہیں ادارو رکی اللہ یہ شاعر اسلام کی تاریخ یہ کی گئی ہے آپ نے لفظ سنا ہوگا اسلام کے شاعر جیسے مسجد اسلام کا شاعر میں سے ہے قرآن ہے تو شاہوری اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ شاہر اللہ کی تاریخ کیا کون کون سی چیزیں اللہ کا شعائر ہیں انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے کہ ہارو زکی رہوں ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے تو یہ میں نے عرض کیا پہلی چیز اس کے بعد دوسری چیز کیا میں آپ کو صرف تین باتیں بتاؤں گا آج کی نشست کے اختصار کو دیکھتے ہیں دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو اپنے دین کا کنسیپٹ ہے میں آپ سے معذرت کے ساتھ یہ یس کرتا ہوں کہ ابھی آپ ماشاءاللہ سارے دیندار نوجوان بیٹھے ہیں دین سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں حتیٰ یہ جو میرے رفقار ہیں یہ بھی سارے جو میرے ساتھ آئے ہیں اگر میں بھی آپ میں سے سب سے پوچھوں آپ کے نزدیک اسلام کیا ہے اسلام کس چیز کا تو کیا آپ اس کے جواب میں چند نپے جملوں میں اسلام کی درست تعریف کر سکیں اسلام کیا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ آپ سے کسی غیر مسلم نے پوچھ لیجیے اسلام کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو وہ بات بتائیں جو غیر اہم ہے اور وہ بات چھوڑ دیں جو سب سے زیادہ اہم ہے اسلام کی جو اپنی پرایورٹیز کی ایک لسٹ ہے اس کو ہم ڈسٹرب نہ کر دیں غیر اہم بات کو اوپر نہ کر دیں اہم بات کو نیچے نہ کر دیں اس کے لیے جو سب سے زیادہ اپیلنگ بات ہو سکتی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی اور وہ بات بتا دی جس جو اسلام میں اہم نہیں تھی اور اس کی دلچسپی کا باعث بھی نہیں بن سکتی تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے تصور اسلام کو درست کیا جائے اور اسلام کی ایک جامع تصویر مکمل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تمام شعبے موجود ہیں اس پر آپ پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے آپ سے جو محبت ہوتی ہے ہے اور میں باوجود اسی کے جلسوں میں نہیں جاتا آپ کو شاید پتا ہوگا بہت بہت محدود تعداد میں جاتا ہوں آپ کی دعوت پر میں دوڑا دوڑا آتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ میں وہ اعتماد نظر آتا ہے کہ جو پوری خود اعتمادی کے ساتھ اسلام کی تمام چیزوں پر کھڑے ہو سکتے ہوں اپنے ماحول کی تمام تر مخالفت کے باوجود اور جس چیز کو اسلام سمجھتے ہیں دنگے کی چوٹ پر اس کو اسلام کہتے ہیں اور اس کے اوپر کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوں اس حوالے سے میں اسلامی ضہی طلبہ کے وجود کو ان اصلی دانش گاہوں کے اندر ایک بہت بڑی غنیمت سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں بتانا کہ وہ ان کو یہ ماحول فراہم کرتی ہیں آج کے دور میں کچھ چیزوں پر گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے نام لینا مشکل ہوتا ہے اصل کوئی اسلامی تحریک و تنظیم کو ہوگی جو اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں بغیر کسی معذرت خانہ رویے کے اور بغیر کسی اپنی زبان کو دائیں بائیں موڑے ہوئے وہ اسلام کی صحیح اور کامل تصویر اپنی دعوت کے اندر پیش کر سکتی ہو اور اپنے عمل کے ذریعے اپنی اس دعوت کی تائید کر سکتی ہو اس کا عمل اس کی دعوت کی تائید کرتا ہے تو میں جب یہ کہتا ہوں یہ جو بات میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہی اور سوشل میڈیا پر کہتا ہوں تو آپ کو نہیں پتا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اسلامیہ جن طرف کی تعریف کرتے ہیں وہ تو اتنی پٹائی کرتے ہیں لوگ یونیورسٹیوں کے اندر میں کہتا ہوں کہ جب میں جاؤں گا تو میں ان سے کہوں گا کہ لوگوں کی پٹائی نہ کیا ہے تو اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو نہ کیا کر ہمیں شرمی جی کی اٹھانی پڑتی ہے مجھے لوگ کہتے رہتے ہیں ہر وقت آپ بات نہیں ہے آپ جانتے نہیں ہیں آپ دیکھتے ہوں گے میں ٹویٹس پر اور کے جو کمنٹس آتے ہیں آپ دیکھتے ہوں میں جب بھی آپ لوگ کے پروگراموں سے واپس جاتا ہوں تو میرے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے آپ کے اس نظم و ضبط کو دیکھ کر آپ کی اس طلب کو دیکھ کر آپ کے شوق کو دیکھ کر میں کوئی اپنا اس کا اظہار کرتا ہوں اور جب میں اظہار کرتا ہوں تو سمجھے کہ توپوں کا لطف میری جانب ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے اصل بات تو اگر کوئی عصی کو اصل بات ہے تو نازم صاحب مجھے اس بتا کے بھیجیے تاکہ میری معلومات وہ چیزیں جس کا نام لینا بعض ماحول میں مشکل ہو جاتا ہے مثلا جہاد فیصد میں یہ اسلام کے بالکل ہے مسلمان کبھی بھی کوئی وہ کیسی دعوت ہوگی اسلام کی جو اسلام کے اجزاء کو پورا نہ کرتی ہے اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی اب تو جہاد جو ہے وہ پولیو کے خلاف ہو سکتا ہے اور جہالت کے خلاف ہو سکتا ہے اور اور ان چیزوں کے خلاف پتہ نہیں ہوتا اگر نہیں ہو سکتا تو کفار کے خلاف جو جہاد ہے اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے باقی دنیا کی ہر چیز کے خلاف جہاد ہو سکتا تو یہ معذرت خواہانہ رویہ ہے یہ شرمندگی ہے اپنے اسلام کی کتاب اللہ پر شرمندہ ہونے والی جو قوم قرآن اٹھا کے میں اللہ چل شع کا لب و احجہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کیا ہے اور طرل عمل سے مسلسل تو جو دعوت اسلام وہ یعنی اسلام کی کا جو نقشہ اور تصویر وہ پوری مکمل بغیر کسی احساس کم تری بغیر اس کے کام کا ماحول کیا کہتا ہے کیا ماحول بنایا گیا ہے آپ کے لیے پروفیسرس کیا کہتے ہیں باہر سے آئے پڑھ کر آنے والے جو اپنے ساتھ بدقسمتی سے ڈگری کے ساتھ خیالات بھی لے کر آتے ہیں نظریات بھی لے کر آتے ہیں افکار بھی لے کر آتے ہیں کلچر بھی لے کر آتے ہیں ایک پوری سولائزیشن لے کر آتے ہیں اور ہم پر مسلط بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ساری فضا کے باوجود آپ کی زبان پر جو بات ہو وہ وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے جو مستند ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو تو دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے تصور اسلام کو جامع اور مکمل کیجیے اس کے تمام خانے پورے ہوں آپ کے سامنے یہ پوری تصویر آپ کے سامنے ہو اس پر پھر اپنی بساط کے مطابق انسان عمل کرنے کی کوشش کرے جو حصہ رہ جائے اس کو اپنی کوتاہی سمجھے یہ نہ کرے کہ اس کو اسلام سے نکال گا کیونکہ میں عمل نہیں کر رہا اس سے یہ اسلام میں شامل نہیں ہے بہت ساری مذہبی تنظیمیں اور بہت ساری جماعتیں ہیں. اسلام کے کسی ایک شعبے میں جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو پھر اسی ایک شعبے کو پورا اسلام قرار دیتی ہے اور اسلام کے بہت سارے شعبے ان سے رہ جاتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان پورے تمام شعبوں میں عمل کرے گا مانے تسلیم کرے کہ یہ پورا اسلام ہے میں اس میں سے ایک جز پر کام کر رہا ہوں باقی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اسے بھی توفیق دے نہیں کر سکا تو اللہ سے اللہ شعرو ضروری ہے کہ اس پر انسان کو پکڑے تو, تو یہ دوسری چیز اور تیسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین دے کر گئے تھے ایسے ہی ایک امت بنا کر گئے تھے آج وہ امت کتنے مختلف ٹکڑوں کے اندر بٹ گئے نسانیت کے نام پر صوبائیت کے نام پر قومیت کے نام پر مذہب کے نام پر ہر قسم کی تقسیم آج ہمارے اندر موجود ہے اور یاد رکھیے گا کہ یہ تقسیم کسی بھی اعتبار سے کسی بھی نام سے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک ایک لفظ اس کے بارے میں کہہ کر گئے اور وہ اس موقعے پہ کہا تھا ایک لمبی حدیث ہے میں آپس میں خلاصہ سناتا ہوں کہ کسی موقع پر ندینہ منورہ میں آپ کو پتہ ہے کہ دو طبقات کے مہاجر تھے اور انسان تھا. کسی موقع پر ایک بات ہوئی جس پر کسی مہاجر کے منہ سے نکلا کہ وہ oh, مہاجروں اور کسی انصاری کی زبان سے نکلا کہ وہ oh, انصاری ہوتے دونوں نے اپنے اپنے طبقات کو آواز دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی بات پہنچی کہ یہ آواز لگی آج مدینہ کے اندر تو آپ نے فرمایا کہ داؤ ہاں چھوڑ دو یہ باتیں یہ بدبودار نعرے ہیں یعنی یہ بدبودار نعرے آپ نے فرمایا یہ نعے بت لگا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ لسانیت کی بنیاد کے نعروں کو رسول اللہ بدبودار نعرے قرار دے کر کے صبائیت کی بنیاد پر لگائے گئے نعروں کو بدبودار نعرے قرار دیا گیا